دل کے نیو کتب توسی یہ قرآن کی اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہے ادرال مکمن یہ ان مومنوں کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے اللہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں اور وہی ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنمہ بنا دیا ہے اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں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 اور اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہے اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پرور دیکار ہےزیز اَنَ الحکی <الْحَكِيمُ> احموسا بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں بڑے اقتدار والا بڑی حکمت والا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 ہم لو دخول مساكنکم لا یحطمنکم سلیمان لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب چنٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چنتی نے کہا چنٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اس کی بعد پر سلیمان مسکرا کر ہنسے اور کہنے لگے میرے پروردگار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 میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے زبا کر ڈالوں گا کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے پھر ہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اس کو ہر طرح کا سازو سامان دیا گیا ہے اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ میں نے اس عورت اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدے کرتے ہیں اور شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا ہے کہ ان کے عامال بہت اچھے ہیں چنانچہ اس نے انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے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 اور جو کچھ ظاہر کرو سب کو جانتا ہے اللہ, لا الہ الا رب العرش اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جو عرش عظیم کا مالک ہے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 کہ کیا حکم دیتی ہیں کدالوں ملکہ بولی حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں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 کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں پلم جس من کال اتمنی بال اطنی علاح خئم اطنی عل خی ری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 اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنہم ولنخرجنہم منها ذلۃ وهم صاغرون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 اے اہلِ دربار تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابع دار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ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 فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فَضْلِ سلبی کال حضم أَمْ ربی لیش شَكَرَ نم يَشْكُرُ لینسی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 د وكشفت عن ساقيها قال لوکان صرح ممرد من کوری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 انہوں نے کہا ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے صالح نے کہا تمہارا شگون تو اللہ کے قبضے میں ہے البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے اور شہر میں نو آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اس کا کام نہیں کرتے تھے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 الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے ان سب کو ہم نے بچا لیا پنل پومیشت تم تو بس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 فساء مطر اور ہم نے ان پر ایک زبردست بارش برسائی چنانچہ بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسی جنہیں پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا <سلام>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 امن خلپ سم واٹیل اب ال ل بتن بتن بھی حد اگت نکھ تم بھی تجاؤں گا الا ہوں بل ہم کو می دلو بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں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 جالل اور بکور وجعل خلح انہ وجعل جال لہر و جال بہن مع الام بل اکثر لا لیا بھلا وہ کون ہے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 نئی بولمپرو گاہ فسو اوالو کم خلف اللہ الام میں اللہ الله میں تد کرو بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے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 في السماوات والأرض إلا وما يشعرون أيان يبعثون کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غائب کا علم نہیں ہے اور لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا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 جو پرانے زمانے کے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ قل سروا في الارض فانظروا کہو کہ ذرا زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا ولا تحزن عليهم ولا تكن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 ان لہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ المنی اور یقین یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ان کو تمہارا پروردیگار یقین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 انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے ہو تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیاتوں پر ایمان لائیں پھر وہی لوگ فرما بردار ہوں گے ادا و کال قل اخروج نل دتمین سکن بیو تین اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت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 تمہیں کسی اور بات کی نہیں انہیں آمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے ان انم امر تو ان ابودی کلو شعی وہ امر تو ان اخون منل مسلم اے پیغمبر ان سے کہہ دو